تم سے نہ فرمایا جائے مگر وہی جو تم سے اگلے رسولوں کو فرمایا کہ بے شک تمہارا رب بخشش والا اور دردناک عذاب والا ہے